مشکو کو حاج بیان نہیں والا رحمۃ اللہ کے اشار صحبت اللہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن پاک میں یا یار یہ قو ماں صادیقین کہ ایمان والوں کو اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو اللہ والوں کے ساتھ رہو صدیقین کے ساتھ رہو اور وہ صدیقین جو بہ نہ ہو بلکہ اولائک ایک الدین مسپتقو اور اولا ایک اگر متفق صدیق جو ہے منتقی بھی ہوگا اس کے افال کو اعمال کو دیکھو کہ وہ متبع سنت متبع شریعت ہو اور متقی بھی ہو یعنی مطلوب سے پرہیز کرتا ہو اور یہ خرچے والا رحمۃ اللہ احشاد فرماتے تھے کہ اسکونوں کے اندر یہ خون و معاذین جو فرمایا تو کونو ہی کا حکم ہے اس میں کہیں تقریر یا بیان یا کوئی کوئی اور مجلس یا اشار پڑھنا اس کا کوئی ذکر اللہ نے نہیں فرمایا بس رہنے کو فرمایا کہ رہو کے ساتھ تو اسی پر جو ہے حضرت نے پتا ہے کہ آیت گندگی کا خدائی منشور ہے خدائی منشور کہ اللہ والوں کے ساتھ رہو اور اللہ مالوسی رہو تو لہٰ کی تفصیل روح المانی جو مشہور ہے پورے عالم ہے عرب میں بھی بہت مشہور ہے چودہ جدوں پر تفصیل ہے یہ حضرت والا اس کا حوالہ کیا کرتے تھے کہ اللہ معلوم کی اس محدود بغدادی نے مجھ فرماتے تھے کہ پونو کا کیا مطلب ہے کتنا رہو اللہ والوں کے ساتھ اے خالد ہوں لیکن کتنا ان کے ساتھ رہو اتنا مضبوط ان سے تعلق کرو خالتوں جیسے اردو میں کہتے ہیں نا خلط ملط ہو جاؤ ان جیسے ہو جاؤ خون و ماں صادقی خالت ہوں اس کہ ان کے ساتھ ایسے اختلاط کرو کہ تم ان کے جیسے ہو جاؤ ان کی آداد تمہارے اندر آ جائے ان کے افطاف تمہارے اندر آ جائے ان کے اخبار ان کے کھتار ان کا کردار سبھی کچھ ان کے جیسا ہو جائے اور اس میں اسی کو حضرت نے واضح فرمایا ہے کہ بیان اور تقریر کی حاجت نہیں ہے صحبت کو صحبت سے ٹیم کھیلتا ہے سینے سے سینے میں گیند کھیلتا ہے اور اس کے لیے بیان اور تقریر کوئی ضروری نہیں ہے. گو میرا با پل تو ہے اگر نمان نہیں قلب کے اندر اللہ محبت ہو تو اس پل سے دوسرے قلب کے اندر اللہ کی محبت داخل ہو جاتی ہے اس کے قریب بیٹھو جب قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کرتے یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی قلب سے قلب کو یہ آگ لگتی ہے اربالا فرماتے تھے ایک آگ کی خاصیت ایک عشق کی خاصیت ایک کھانا بخانا ہے ایک, ایک, ایک سینا بسینہ ہے گھر سے گھر کو آگ لگتی ہے گھر میں آگ لگ جائے خدا نخواستہ تو اس سے آگ دوسرے گھر کو کتنی جلدی لگ جاتی ہے مگر یہ جو اللہ کی محبت کی آگ ہے اللہ کی محبت ہے یہ کسی کے قلب میں لگی ہو تو اس کے قریب بیٹھنے والے کے دل میں بھی وہ آگ لگ جاتی ہے اللہ کی محبت کی اس کی مثال ایسی حضرت نے فرمائی کہ اگر ایک تالاب مچھلیوں سے بھرا ہوا ہے اور بالکل بر برابر اس سے متصل ایک تالاب ہے لے اس میں بالکل بھی مچھلیاں نہیں ہیں تو راستہ اس میں کوئی نہیں ہے تو وہ تالاب خالی کا خالی رہے گا لیکن اگر اس میں کوئی تھوڑا سا راستہ بنا دو چھوٹا سا ایک ہول بنا دو تو وہ تالاب کی مچھلیوں سے پر ہو جائے گا گچی مچھلیاں ادھر جانے لگیں گی تو یہ دل سے دل کے اندر راستے ہیں جیسے باغ میں ہے کہ دلوں کے درمیان جو اس کا مخوب ہے کہ دلوں کے اندر راستے بنے ہوئے روزن بنے ہوئے ہیں کھڑکیاں ہیں تو طبیعتیں طبیعتوں کو چراتی ہیں تو جس قسم کے ماحول میں جیسی صحبت میں رہے گا اس کے قلب میں بھی ویسی پاکیزہ قلب کے ساتھ رہے گا پاکیزہ پاکیزگی آئے گی اور اگر گناہوں میں مبتلا انسان کے ساتھ رہے گا جیسے جو گناہ وہ کرتا ہوگا وہی گناہ خود بخود کرنے لگ جائے گا تو قلب سے قلب کو راہ ہوتی ہے کہتے ہیں دل سے دل کو راہ ہوتی ہے یہی راہ ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا جس کے ساتھ محبت کا معاملہ ہوگا وہی جو قلب اس کے قلب میں ہوگا وہی ہمارے قلب میں داخل ہو جائے گا ریض اللہ کے ساتھ اس نے بیٹھنے کا فائدہ یہی ہے کہ ان کی قلب کی پاکیزگی ان کے قلب کی تہارت ان کے ادوار ان کی گفتار ان, ان کا کردار ان کے جیسا تقوا دلوں میں داخل ہوتا رہتا ہے آہستہ آہستہ صلاحیت کرتا رہتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد اگر وہ شخص پلٹ کر دیکھتا ہے تو پھر وہ یہی کہتا ہے کہ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فرامہ کر دیا میں تو کچھ کیا بھی نہیں اور مجھ کو تو کوئی مجاہدہ بھی نہیں لگا احلح کے ساتھ رہنے والا جو ہے مزیدار مزیداری سے اللہ تک پہنچتا ہے مدیداری سے زیادہ مشقت مجاہدات نہیں کرنے پڑتے کیونکہ اس اللہ والے کی جیسی نسبت ہوگی اگر نسبت افواہ ہوگی یعنی ایک قوی نسبت ہوگی افواہ ہوگی اس سے بھی افضل جیسی نسبت ہوگی اللہ تعالیٰ سے ویسے ہی اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو اللہ کی نسبت عطا ہو جائے گی اور وہ غم غم نہیں لگے گا مجاہدہ مجاہدہ نہیں لگے گا تو کہتا ہے کہ تو مجھ کو کیا سے کیا چوکے گھیراوا کر دیا پہلے جا پھر جانے جان پھر جانے جانا کر دیا ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہم تو ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے جیسے دوستوں میں اٹھتا بیٹھتا انسان ہم تو ایسے کسی اللہ والے سے دوستی لگا لی تو پتہ نہیں ہم کو کیا ہو گیا یہ تو ہم کہیں کہیں اور ہی پہنچ گئے چند مجھے تو جس میں اللہ کی محبت کی پٹی ایک چل رہی ہے عشق و محبت کی آگ جلی جا رہی ہے اور دوسروں کو بھی لگا رہی ہے اور اگرچہ زبان نہیں یعنی بیان نہیں ہے لیکن قلب جو ہے اللہ کی محبت میں چل رہا ہے اور دوسرے مسئلہ کیا ہے آہ تو ہے اگر فوان نہیں پر آہ کا تعلق قلب سے ہے اور بغان کا تعلق زبان سے تو دل تو آہ آہ کر رہا ہے اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ بس وہی افطر ہے عصلی خان کا اللہ والے کا دل ہی خانقاہ ہوتا ہے جہاں وہ چلا جاتا ہے وہی وہ خانقاہ ہوتی ہے تو بننا کہ قلب تو ہے اللہ کی محبت میں جلتا ہوا قلب ہے اگرچہ میری زبان بن ہے اور کسی تکوینی مو... عمور کی وجہ سے میری دل... میں بیان نہیں کر رہا ہوں لیکن میرا قلب تو جل رہا ہے اللہ کی محبت میں تو اس سے آگ لے لو اللہ کی محبت کی یہی تو یہی تو بنیاد ہے اللہ کی محبت دل میں ہوگی تو سارے کام آسان اور اگر اللہ کی محبت ہی دل میں نہ ہو ہر کام مشکل ہر کام مشکل جو آسان کر لو تو ہے عشق آسان جو آسان کر لو تو ہے عشق آسان جو دشوار کر لو تو دشواریاں دشواری تو یہ, یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ بھائی میرے قلب میں تو اللہ کی محبت کی ایک گھٹی چل رہی ہے اگرچہ زبان میری کام نہیں کر رہی زبان سے آہو نالے کا اظہار نہیں ہو رہا لیکن میرا قلب اللہ کی محبت میں جل رہا ہے اور اسی سے جو یقین ہے کلب تو ہے اکل آ تو ہے اکل تم نیل تو ہے یہ ہے کہ ظاہر ہے کچھ پتا نہیں چل رہا لیکن زخم جو جس کا تعلق دل سے اور جگر سے دل اور جگر تو دکھائی نہیں دیتا اندر تو اللہ کی محبت کا کاری زخم لگا ہوا ہے کاری تو وہ تو ہے زخم تو ہے निशा नहीं इस ओरा जन से कल्याण के बेतो सो से, से, متاثر ہو بیانا ہے لیکن صرف بیان سے محبت کرنا بیان سے تاثر لینا ٹھیک نہیں ہے بلکہ اگر کرنا ہی ہے عشق محبت کرنی ہے تو اللہ والے کی ذات سے عشق کرو یہ بیان سے عشق کرنے والے یہ عاشق بیان ہے جب بیان نہیں ہوتا تو بھاگ جاتا ہے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو ٹیلیفون آتے تھے حضرت کو اس قدر تکلیف ہوتی تھی پوچھتے تھے کہ آج بیان ہوگا یا نہیں کیا محبت اسی کو کہتے ہیں یہاں کہ ایک انسان اتنا قیمتی دل لیے بیٹھا ہے آپ کو بیان کی پڑی ہے اور تنگ اتنا قیمتی موتی لیے ایک اللہ والا بیٹھا ہے اس سے ملنے کو یہ اس کو محبت کہتے ہیں یہ محبت نہیں ہے یہ تو دکھا ہے زخم تو ہے جس کے دل میں عشق ہوگا اللہ تھا وہ اس کو وہ بیان ہو یا نہ ہو وہ تو اللہ والے سے ملے گا اس سے محبت کرے گا اس پہ خرچ بھی کرے گا اور اس کے ساتھ معاملہ بھی محبت کا رکھے گا اور جس کو عشقی نہ ہوا وہ بیان سنا اور باقی ہے تو جب بیان نہیں سنا بیان نہیں ہوا تو آیا ہی نہیں یہ کیا محبت ہے تو اللہ کی محبت سکھائی جاتی ہے م نہیں نہیں فرمایا کہ شرم کر جو کہ وہ نشان نہیں یعنی آدمی جس نے اپنی خواہشات کا اللہ کے راستے میں قبول نہ کیا ہو وہ چشمے تر چشمے تر نہیں ہے وہ محض ہے نفس کا دھوکہ ہے آنسو ہیں لیکن مختلف ایک شخص جو ہے وہ رو رہا تھا بیٹھا ہوا تو کسی نے پوچھا کیا بات ہے اس نے کہا سامنے دیکھتے نہیں ہو ہمارا کتا بھوک سے مچ رہا ہے بیچارا اس نے کہا اچھا یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے لیکن یہ آپ کے سب پر جو ٹوکرا ہے یہ اس میں کیا ہے اس نے کہا اس میں روٹیاں ہیں اس نے کہا بھئی یہ کتے کو ڈال بھی نہیں دیتے اس نے کہا کہ یہ آنسو تو میرے اوکھتے ہیں روٹیوں میں تو پیسہ لگا ہے روٹی دیتے ہوئے دل دکھتا ہے ناجائز خواہشات کو توڑتے دل دکھتا ہے تو یہ کرتے ہجرا کی رازدانی یہ اللہ تعالیٰ کی محرم نہیں ہے یہ دل جو ہے یہ کسی قابل نہیں ہے اللہ کی محبت اس میں نہیں ہے تو آنسو وہ ہیں جو اللہ کے منع کی ہوئی باتوں سے رکنے پر جو غم غم آتا ہے دل پر جو مشقت آتی ہے اس کو بھی برداشت کرے تب اس کے آنسو آنسو چشمیں ترجم کے جی نہیں جلدانے جلد میرے ببن کی جو تر جو نہیں میرے بن کی جو تر جو میری وہ biidhaqti nu sallallahu alaa muhammadin Go oh. get مارے ربانی ربا نہیں یونین اضرت والا رہنے بدگمانی کی نہ ہو سکت دو عورتیں عید کا چاند دیکھ رہی تھی ایک عورت اپنے بنجے کو بچے کو استنجا کرا رہی تھی اتنے میں چاند نظر آ گیا تو جو عورت استنجا کرا رہی تھی وہ خوشی میں ناک پر انگلی رکھ کر چاند دیکھنے لگی اور انگلی صاف نہیں کی تو کیا کہتی ہے کہ اے بہن دیکھ چاند تو نظر آ گیا مگر اس استعفی بڑا سڑا ہوا بدبودار چاند نکلا ہے حالانکہ کے بدبو خود اس کی انگلی میں تھی اور بدگمانی چاند سے کی کہ بس چاند بدبو ہے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کا عہد مت دیکھو ورنہ بے بھائی کے ہو جاؤ گے کون ہے جو بے عہد ہے اللہ کے سوا آج کسی بھائی کا کوئی عہد دیکھ کر اس کو چھوڑا کل دوسرے بھائی کو چھوڑا ایک دن تم بے بھائی کے کہلو گے دو شخص حیدرآباد میں رہتے تھے ان کے مزاج میں بدگوانی اور در کے تعلق کا مرض تھا جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو ان کے یہاں جنازہ اٹھانے کے لیے کوئی مسلمان نہیں گیا مزدور بلائے گئے کیونکہ ان کے اندر ہر ایک سے لڑنے کی عادت تھی ہر ایک کو لطا دیا اس میں جو جی میں آیا کہہ دیا اس سے ہر ایک کا دل ان سے خراب ہو گیا یہ سب کے لیے سبق ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو عائد نہ دیکھو ورنہ بے بھائی ہو جاؤ گے آج ایک بھائی چوٹے گا کل دوسرا چوٹے گا اور ایک دن تمہارا کوئی بھائی نہ ہوگا اس لیے اپنے عین دیکھو اور دوسرے کی خیر اور بھلائی دیکھو دوسرے کی خیر اور بھلائی دیکھو کیا نہیں حسن ہی وصور ہی یعنی اپنے سے بدقوانی رکھو اپنے اعمال کا احتساب رکھو اور اپنے اعمال کو اچھا نہ جانو کے معلوم ہی قبول ہوں گے جنوں کے اور دوسروں کے لیے حسن ظن نی غری غیر کے لیے حسن زر رکھو کہ وہ ہم سے نیک, نیک گمان رکھتا ہے اور ممکن ہے کہ وہ ہم سے اعمال میں زیادہ اچھا ہو اللہ کا مقرر ہو یعنی دوسروں کے ساتھ اچھا اور اپنے نفس کے ساتھ برا گمان رکھنا چاہیے لیکن آج کل معاملہ الٹا ہے سوئے زن نی غری ہی حسنِ ضلع نفسی ہی, ہی ہم چمن ہی کرے ہیں یعنی مجھ جیسا کوئی دوسرا نہیں اس کا ترجمہ ہمارے ایک دوست نے یوں کیا ہے ہم چمن ڈنگر یعنی اصل میں یہ اپنے کو کہہ رہا ہے کہ مجھ جیسا کوئی جانور نہیں ڈنگر جانور کو کہتے ہیں تو واقعی ہی جو آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے وہ جانور سے بھی بدغل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ حفاظت کر ہے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور بنا مقبل منتخب کمی ہو رہا ہے والنا کربرکاتہ